حضرت مفتی صاحب آپ شیخ الاسلام مولانا شبیر رحمۃ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تحریک پاکستان میں سرگرمیاں عمل رہے ہیں اس بات کا تو ہمیں علم ہے کیا آپ جد و جہد پاکستان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس تحریک کے کا پس منظر کیا ہے اور کس طرح سے تحریک چلی بڑی صورت حال یہ ہے کہ آزادی ہندوستان کا مسئلہ تو ہمیشہ ہی مسلمانوں میں زیر غور رہا جی لیکن اس کے لیے جو تجویزیں ہوتی رہی وہ اس انداز کی تھی کہ کانگریس کے ساتھ شریک ہو کر آزادی حاصل کر کے کوئی حکومت قائم کی جائے جے لیکن جے ہمارے حضرت مولانا اشرف علی خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی زمانے سے یہ خیال تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ اشتراک مسلمانوں کے لیے کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچائے گا مدرست. ان کو اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہیے ہمیشہ سے ان کی رائے یہ تھی یہاں اور لیکن یہ رائے عام لوگوں میں چلی ہوئی نہیں تھی جی. کانگریس کا دور تھا کانگریس کی شرکت میں مسلمان بھی لگے ہوئے تھے بلاخر جب مسلم لیگ نے یہ مطالبہ پیش کیا اور لوگوں نے محسوس کر لیا کہ جو حضرت رحمتہ اللہ کا خیال تھا کہ ہندو ہندو عظائم مسلمانوں کو کبھی پنپ نہیں دیں گے مسلم لیگ نے دو قومی نظریہ اور اس کے ماتحت پاکستان کا مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ حضرت فالو رحمتہ اللہ علیہ کے عین مذاق کے مطابق تھا انہوں نے اس وقت مسلم لیگ میں شریک ہونے کا فتویٰ دیا اس فتوی کی بنا پر ہم سب میں اور مولانا شب احمد عثمانی اور دوسرے بزرگ سب اس طرح متوجہ ہوئے اور انہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا جی یہ علماء دیوبند میں ایک تو آپ کا اس میں کرامی ہے مولانا شبیر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ کا ہے اس کے علاوہ دوسرے کون سے علماء تھے جو اس تحریک میں آپ حضرات کے شریک تھے مولانا محمد متین خطیب مولانا محمد طاہر قاسمی اور بزرگوں میں اور بھی چند حضرات تھے جو باقاعدہ تحریک میں شرکت تو نہیں کر سکتے تھے لیکن اس کی حمایت کیا کرتے تھے رضم الصب یہ اسی زمانے میں علماء کی ایک جماعت وہاں جمع علم ہند کے نام سے قائم تھی جو غالباً متحدہ قومیت کے نظریے کو ساتھ لے کر چل رہی تھی اس کے مقابلے میں علماء نے اپنی ایک جماعت جمعت علماء اسلام کے نام سے قائم کی اس کے قیام کے بارے میں کچھ حصہ فرمایا کہ کب اور کن حالات میں وہ قائم ہوئی وہی اس معاملے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک دور تو آزادی ہند کی تحریک کا خلافت کی تحریک کے زمانے میں تھا جی جس میں قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی جی حضرت شیخ الین رحمتہ اللہ علیہ اس تحریک کے بانی تھے اور تمام علماء اور مسلم عوام ان کے ساتھ تھے تحریک خلافت ہی نے آزادی ہند کی تحریک اٹھائی تھی اور انگریزی اقتدار کی چولے ہلا ڈالی تھی ہندوؤں نے جب یہ دیکھا کہ آزادی کا مکھی منتری قریب نظر آ رہی ہے تو کانگریس کے لوگ بھی اس میں آ کر شریک ہو گئے ان کی شرکت کو منظور کر لیا گیا اس بنا پن کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اس کو علماء نے بھی یاد رکھا کہ قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے ہندو اگر اس میں شریک ہوں گے معاہدے کے اعتبار سے تو مسائل کے خلاف نہیں ہے لیکن پھر ہوا یہ کہ حضرت شاہ کنند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد کانگریس اور خلافت کی متحدہ تحریک آزادی تقریباً مردہ ہو گئی جی اور کچھ عرصے کے لیے تعطل پیش آیا اس تعطل کے بعد مسٹر گاندھی نے نو پھر اہل کیا کانگریس نشرت سانیہ کانگریس کی جو ہوئی اس کی باغدور پوری پوری گاندھی کے ہاتھ میں تھی اور مسلمانوں کے ساتھ لگ گئے تھے اس وقت مسلمانوں میں بہت بڑی جماعت وہ تھی جنہوں نے یہ سوچا کہ پہلا معاملہ اور تھا کہ قیادت ہمارے ہاتھ میں ہندو ہمارے ساتھ لگے جی اور اب معاملہ یہ ہے کہ قیادت ہندو کے ہاتھ میں ہم ان, ساتھ لگی ان کے ساتھ لگے مسلمان تابع ہو کر رہے کے کر گئے جی تو اس وقت کے بعد بزرگوں کا یہ قول میں نے سنا تھا کہ ہم اگر سر نہیں بن سکتے تو دم بھی نہیں بن سکتے درست دا اس بات سے بہت سے لوگ اسی وقت سے کانگریس سے منقطع ہوئے اور علماء بھی اور عوام بھی جی لیکن جمعیت طلوما ہند کانگریس کے ساتھ اس وقت بھی لگی رہی جب پاکستان کی تحریک کو لے کر مسلم لیگ نے نعرہ بلند کیا اس وقت علماء کی بہت بڑی تعداد پاکستان کی حامی تھی ہم بھی ان میں سے تھے اور بہت بڑی جماعت تھی لیکن جمعیت علماء ہند کے لوگ چونکہ کانگریس کی تائید میں لگے ہوئے تھے اور بہرحال وہ علماء تھے ان کا دینی اصل رسوخ اپنی جگہ تھا ان کی وجہ سے پاکستان کے مطالبے میں جگہ جگہ رکاوٹیں پیش آ گئی اس وقت ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جمیت ال... کوئی پاکستان کے حامی علماء کی کوئی تنظیم ہو مجھے یاد ہے کہ مولانا عبدالرحدانا پوری جو اس کے بانیوں میں سے تھے انہوں نے مجھے خط لکھا اور جم... جم... نئی جمعیت جمیعت علماء اسلام کے نام سے جو بنی تھی اس میں دعوت دی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کا جواب یہ دیا تھا کہ بھائی کہ کچھ علماء کو ایسا بھی رہنے دو جو سیاست سے الگ رہے رہیں ایک علماء کی ایک جماعت کو تو کانگریس چڑھ گئی جس کا نام جمیت علماء ہند ہے تم چاہتے ہو کہ دوسری جماعت کو مسلم لیگ چڑھ جائے ان ایک جماعت ایسی بھی رہنے دو کہ جو ان سیاسی اکھاڑوں سے الگ رہے اور میں اپنے آپ کو اسی میں رکھنا چاہتا ہوں مجھے آپ معاف کر میں نے یہ جواب ان کو دیا تھا لیکن پھر اس کے بعد حالات رخ بدلا اور یہ دیکھا کہ مطالبہ پاکستان ایک وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس وقت اگر علماء سب مل کر نہ کھڑے ہوئے تو کام نہیں چلے گا اس لیے میں مجبوری میں بھی اس وقت اس تحریک میں حصہ لینا ایک دینی فریضے کی حیثیت اس سلسلے میں ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کلام پاکستان میں علماء نے کوئی بہت زیادہ سرگرم حصہ نہیں لیا آ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات اتنی زیادہ صحیح نہیں ہے علماء پاکستان کا قیام پاکستان میں خاصا حصہ رہا ہے اس سلسلے میں گوشتوں پر کچھ روشنی علماء نے قیام پاکستان کے سلسلے میں کی ہیں جس میں آپ بھی شریک رہے ہیں ان واقعات پر کچھ یہ ایک بڑا تفصیلی سوال ہے علماء اگر اس تحریک میں شریک نہ ہوتے مشرق کی تو صرف میرا خیال نہیں بلکہ جو مسلم لیگ کے قائدین ہیں قائد اعظم لیاقت علی مرحوم نواب اسماعیل علی خان نواب اسماعیل خان اور دوسرے حضرات انہوں نے بار بار یہ اقرار کیے ہیں کہ اگر علما ہماری تحریک کے ساتھ شریک نہ ہوتے تو اس تحریک کے کامیاب ہونے کی امید نہیں تھی معاملہ تو یہاں تک ہے کہ علما ہی کی, تحریک ان کے کی شرکت کے بعد مسلم لیگ کی وہ صحیح حیثیت قائم ہوئی کہ پوری مسلم عوام کی نمائندہ قرار دی گئی نے <coughs> کیا پوچھا میں نے یہ یش کیا تھا کہ علما علما کے جو قدم رہا ہے قیام پاکستان کے سلسلے میں عملی اقدامات جو انہوں نے کیے وہ زیادہ نمایاں اقدامات کون کون سے ہیں مثلا ایک تو یہ تھا کہ غالبا علماء نے کوئی دورہ کیا تھا صبح سرحد کا وہاں سے مسلم لیگ کے حق میں لوگوں کو تیار کرنے کے لیے اس دور کے بارے میں کچھ وہ تو ایک ضروری چیز ہے اصل بنیادی بات یہ ہے کہ جب اس نام سے ایک مستقل علماء اسلام قائم ہو گئی کلکتے میں اور حضرت مولانا شبانی فرما لی مولانا شب رحمت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد بھی تھے اور میرے بڑے بھائی بھی تھے مجھے بارہ ان کے ساتھ رہنا تھا ادھر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ का شائع ہو چکا تھا ان بنیادوں پر مجھے اپنی زندگی اس کے ساتھ وقف کرنا تھی اور میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگ کر ان تمام مواقع میں رہا ہوں اور صرف سرحد کا دورہ نہیں بلکہ پورے مشترکہ ہندوستان میں میرٹھ دہلی لاہور حیدرآباد سندھ اور یہاں تک کہ مدراس اور پھر یہ پشاور مردان وغیرہ ان تمام مواقع میں جانا ہوا بڑی بڑی کانفرنسیں ہے بڑے بڑے اعتماد ہوئے جی. پشاور کا سرحد کا دورہ تو اصل میں اس بنیاد پر ہوا تھا کہ قائد اعظم نے مولانا صبیر احمد عثمان رحمت اللہ علیہ سے یہ فرمایا تھا चारे کہ میں یہ پاکستان کی کوشش جب مکمل ہو سکتی ہے کہ جب صوبہ سرحد اور سرحد کا ایفنڈم کامیاب پاکستان کے حق میں جی. صوبہ سرحد کے ایفرنڈم کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی کوشش کرنے کے لیے حضرت مولانا تشریف لے گئے تھے پشاور اور اس وقت میں بھی ساتھ تھا پورے چھ ضلعوں کا دورہ مولانا نے فرمایا اور بڑی جافشانی اور محنت کے ساتھ جگہ جگہ پہنچے اور سیروں بیانات اور تقریریں ہوئی صبح صبح صنعتی کی پلٹی ہوئی تقریروں سے اور صبر اچھا اس تحریک کے بارے میں علماء نے جو یہ اقدامات کیے ہیں ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں عائد اعظم کے ساتھ بھی کئی بار ملاقات کا حضرات کو موقع ملا ہوگا اس بارے میں آپ आप... ارشاد کہ قائد اعظم نے ان کوششوں کو کہاں تک سراہ اس کی صورت یہ ہے کہ جس وقت سب سے پہلے مسلم لیگ نے پاکستان کے مطالبے کا اعلان کیا اور مسلمانوں کی جداگانہ تنظیم کی کوشش کی حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سے علماء اس طرح دل میں تھے کہ یہ اپنی جگہ موقف بالکل صحیح ہے پاکستان کا مطالبہ بھی صحیح ہے مسلمانوں کی تنظیم جو بھی صحیح ہے لیکن مسلم لیگ کی قیادت جن ہاتھوں میں تھی ان کو وہ اس درجے میں نہیں سمجھتے تھے کہ وہ عام مسلمانوں کے قائد بن سکے دینی خصوصاً دینی اور شریعت بار سے یہ تردل تعمیر تھا لیکن اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا کہ بہرحال قیادت وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ میں رہے گی وہی اس کام کو آگے بڑھانے والے ہیں اور کوئی دوسرا میدان میں نہیں ہے کوئی دوسری جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکے اس لیے تاریخ اسی کی کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ اس جماعت کے ارکان اور ذمہ داروں کو کچھ دینی مشورے دیے جائیں ان کو اس راستے پر لگایا جائے کہ دینی معاملات کے اعتبار سے جو کوتاہیاں ان میں ہیں یا جماعت میں ہیں ان کی اصلاح ساتھ ساتھ ہوتی جائے ایک طرف سے مسلم لیگ کی تنظیم کو قوت پہنچائی جائے دوسری طرف سے مسلم لیگ کے ذمہ دار ارکان کو دینی اور اوسری اعتبار سے مستحکم کیا جائے ان کو مشورے دیے جائیں اس سلسلے میں حضرت رحمۃ اللہ نے مختلف وفود اور خطوط قائد اعظم مرحوم کو اور دوسرے حضرات کو لکھے ان میں کا ایک نمبر ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے بھائی شبیر علی صاحب جو حضرت کے بھتیجے تھے اور موجے اور مولانا ظفر احمد تھانوی کو دہلی بھیجا اس کام کے لیے کہ ہم قائد اعظم سے مل کر کچھ دینی ضرورت متعلق مشورہ پیش کریں جی قائد اعظم اس زمانے میں اسمبلی کے اجلاس کی وجہ سے مشغول تھے ہم نے ٹیلی فون پر اجازت مانگی تو فرمایا کہ میں بہت مشغول ہوں ہم نے عرض کیا کہ ہمیں صرف پندرہ منٹ چاہیے انہوں نے فرمایا کہ اچھا آپ کوٹی پر آ جائیں ہم چلے گئے کوٹی پر جا کر دیکھا تو سنسان تھی کوٹی کو تھا نہیں کچھ وقت کے بعد قائد اعظم خود نکلے اور نکل کر ہمیں بہت چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے بٹھا دیا وہاں بیٹھ کر ہم نے سوچا کہ ہم نے پندرہ منٹ لیے ہیں دس منٹ میں اپنی بات ہم کہا لیں اور پانچ منٹ کے چھوڑے ہم نے ان سے کہا کہ پہلی بات ہمیں یاد کرنا ہے کہ آپ نے اس پر غور فرمایا کہ اسلامی تحریکات میں سب سے بڑی کامیاب تحریک جو ہندوستان میں چلی ہے وہ خلاف کی تحریک مسلم لیگ کی تحریک بھی اب اسی کے کال مقام ہے لیکن ہمارا انداز یہ ہے کہ مسلم لیگ کی تحریک میں وہ جوش و خروش دینی اور اسلامی ابھی تک نہیں ہوا کہ جو خلافتی رمان میں تھا درست قاعدہ اعظم نے سنا کہ نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت اس کا اثر مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے شہروں میں آپ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن قصبات دیہات میں ابھی تک وہ جو و خروش نہیں ہے کہ جو خلافت کی تحریکات میں تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں کہ اس کا سبب کیا ہے انہوں نے کچھ سکوت کیا تو میں نے خود ارض کیا کہ بھائی میرے نزدیک بات یہ ہے کہ وہ خالد اسلام کے نام پر تحریک اٹھی تھی مسلمان صرف اسلامی ایسی چیز ہے کہ اس کے نام پر اپنی جان مال سب سبوت قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مسلم لیگ کی تحریک میں سیاست کا رنگ غالب ہے اسلام مغلوب ہے اس واسطے ابھی تک اس کا وہ اثر نہیں قائم نے اس کو تسلیم کیا ہمارا خیال یہ ہے کہ اب اس اس ضرورت یہ ہے کہ کو زیادہ زیادہ اسلامی تحریک بنائے دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ وہ اسلامی تحریک بنانے کے لیے پہلا کام یہ ہے اس کے جلسوں میں آپ جب نماز کا وقت آیا کرے جلسہ بند کر کے جماعت کے سبن بچائے اور اس کو آپ مسلم لیگ کا قانون بنا دیں کہ مسلم لیگ کے جلسے میں جب نماز کا وقت آئے گا جلسہ بند اور نماز جماز سے ہوا کرے گی قاعدہ اعظم بڑے صاف آدمی تھے انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے میں اگر ایسا کروں گا تو یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ میں میری زبان مسلم لیگ کا قانون بنتی ہے اور میں نے اگر ایسا کر دیا تو لوگ منتشر ہو جائیں گے تنظیم میں خلل پڑ جائے گا ہاں میں آپ کو نہیں روکتا کہ آپ آئیے مجلس میں اور اب لوگوں کو دولت دیجیے اور جماعت نہ کرائیے وہاں کھڑے ہو کر لیکن میں اگر کہوں گا اس بات کو تو وہ ایک جماعت, جماعت کے اصول سے ذرا مختلف ہوں ہم نے کہا کہ اچھا یہ منظور لیکن پھر آپ کو از کم خود نماز پڑھا کر دوسروں کو نہ کہیں آپ خود تو پڑھا کریں اس پر قائد اعظم محروم نے کچھ تھوڑا سا چند سیکنڈ کا وقف غور کر کیا اس کے بعد فرما کہ ہاں میں پڑھا وعدہ کیا وعدہ کیا. کیا اور میں جب وہاں سے نکلا قائد اعظم کے پاس سے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ بھئی قائد اعظم نے وعدہ تو کر لیا ہے مگر یہ سمجھا کہ ملا لوگ پیچھے پڑھ گئے ہیں تو اس لیے کچھ وعدہ کر لیا ہے کیا امید ہے کہ پڑھیں گے مگر بعد میں تحقیق ہوئی کہ وہ ساتھیوں نے ان کے روفکا نے بتلایا کہ نماز پابندی پڑھتی اچھا ایک بات یہ تھی نماز کی جی. تیسری بات ہم نے ان سے یہ کہی کہ آپ نے پنجاب میں جو قانون ابھی حال میں پاس کرایا آرمی بل پاس کرایا ہے وہ تو بالکل اسلامی اصول کے خلاف اور عام علماء کے فتو کے خلاف ہے ہم نے تو یہاں یہ فتوے جاری کیے ہوئے ہیں کہ انگریزی فوج میں بھرتی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ان کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں آپ نے تائید کی آرمی بل کی اور مسلمانوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے کوشش فرمائی ہمارے نظر میں یہ کام غلط ہوا جی اس پر قائدہ اعظم محروم نے کسی جی طرح سے ایک بات کہی کہ مولانا آپ محروم نے اور میر پر ہاتھ مار کر کہا کہ مولانا آپ کو حقیقت کا علم نہیں میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ عن قریب وہ وقت آنے والا ہے مسلمانوں پر جب مسلمانوں کی جان ایمان آبرو اس وقت تک محفوظ نہیں ہوگی جب تک ان کے پاس ہتھیار نہ ہو ہتھیار چلانا آتا نہ ہو رہا یہ معاملہ کہ انگریز مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کریں گے تو انگریز تو گیا اس کو تو آپ گیا ہوا تصور کر لیں اس کا تو قصہ ختم ہو چکا ہے اب جو قانون بن رہا ہے اس کو تو استعمال نشاء ہم کریں گے <laughs> تو مسلمان فوج میں بھرتی ہوں آپ اس کو کوئی فکر نہ کریں کوئی دینی اور اسلامی ضرور نہیں ہو ہوگا حضرت مت صاحب یہ پاکستان کی تحریک کی کامیابی کے اسباب میں بہت سے اسباب کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن اس میں اسلامی جذبے اور اسلامی روح کو کہاں تک دخل ہے اس بارے میں ارشاد پوچھا میں تو ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ خلافت کی تحریک پورے ہندوستان کی تاریخ میں شاید تحریک کی میں کوئی اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی اور اس کی بنیاد میرے نظر میں صرف یہ ہے کہ وہ خالص مذہب کے نام پر تھی اسلام اور دین کے نام پر تھی اس کے بعد مسلم لیگ نے مسلم لیگ کو فروغ نہیں ہوا اس وقت تک ہندوستان میں جب تک اس نے اسلام اسلامی قانون اسلامی دستور کا نام نہیں لیا قائدہ اعظم مرحوم نے یاقطر خاں مرحوم نے جب تک اپنی تقریروں میں پوری وضاحت سے اس کا اعلانات نہیں کیے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہوگی اسلام قانون دستور نافذ ہوں گے جب تک اس طرح کی تقریریں نہیں کی گئی اس وقت تک کوئی اس میں جان نہیں تھی اسی نے جان ڈالی اور یہی وہ چیز ہے کہ یہ کوئی ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے کہ ابھی سن پینسٹھ کی جنگ میں ساری دنیا نے مشاہدہ کر لیا صرف ہم پاکستانیوں نے نہیں ساری دنیا نے مشاہدہ کر لیا کہ سن پینسٹھ کی جنگ میں پاکستان کے پاس کیا تھا بمقابلے انڈیا کے لیکن کامیابی صرف اسلام کے نام سے ہوئی اسلام کے قلم سے ہوئی وہی وہ روح ہے کہ جو مسلمان کو مرہوش بنا دیتی ہے کسی کام کے لیے <coughs> اب آخر میں صاحب کچھ سوالات میں آپ کے ذات کرامی کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں آپ نے اقتصاب علم جن علماء سے کیا اور جو اساتذہ ہیں آپ کے ان کے بارے میں کچھ فرمانے کے قوم کرنا اساتذہ ہمارے اساتذہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے ہی ایک سے ایک آفتاب و مہتاب تھے جن کا ذکر چند منٹ میں کرنا آسان کام بھی نہیں اس پر صرف نام ہی بیان کر سکتا ہوں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو حافظ حدیث اور حافظ فنون تھے جامع کمالات تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بڑے استاد اور جامع کمالات صاحب کشو کرامات تھے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا فتویٰ پورے ہندوستان بلکہ بیرون ہندوستان بھی ایک سکے کی طرح چلتا تھا حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سب حضرات وہ ہیں کہ جو علم و فن کے اپنے زمانے میں آفتاب و مہتاب تھے اور مسلم تھے ساری دنیا میں صاحب یہ فتوی کی خدمت کو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے فتوی کا کام انجام دیتے ہوئے اس بارے میں بھی کچھ مجھے تقریباً پندرہ سال دیوبند دارالعلوم میں صدر مفتی کی حیثیت سے فتوی کا کام کرنے کا موقع ملا اور پھر دارالعلوم سے اسی تحریک پاکستان کی سلسلے میں مجھے استعفی دینا پڑا مستعفی ہو کر جتنے زمانے اپنے گھر رہا وہ میرا گھر دارالفتہ بنا ر... رہتا تھا پاکستان منتقل ہو گیا تو پاکستان آ کر یہاں ہمیشہ ہر جگہ جہاں بیٹھتا تھا وہ فتحوں کی لاکھ رہتی تھی آخر میں سن پچاس عیسوی میں دارالعلوم قائم ہو گیا تو یہ سمجھئے کہ پندرہ سال دارالعلوم میں بحث صدر مفتی اور اس کے بعد سے آج تک بائیس سال پاکستان کو ہو گئے اور سن باسٹھ ہجری میں میں نے سے استعفی دیا تھا <سنفر> اور سن با... اس وقت سے آج تک مسلسل فتوی کا کام چل رہا ہے تقریباً چھتیس سینتیس سال کل آ... ہو جاتے ہیں اس فتوی تقریباً اسلامی موضوعات پر آپ کے بہت سے تصانیف ہیں جو مختلف لوگوں کی نظر سے گزری ہیں کل تصانیف آپ کی کتنی ہوں گی اور ان میں سے کتنی تصانیف ایسی ہیں جو قبلِ عام جنہیں حاصل ہوا مجھ میں قبول عام کو تو میں کیا بدلاؤں وہ اللہ کے یہاں قبول ہو تو سب کچھ ہے قبول عام کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا اور میرا اس کا انداز بھی مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تقریباً ڈیڑھ سو تصنیفیں میری ہیں چھوٹی بڑی ہر موضوع پر اور میری تصنیفات میں زیادہ تر پیش نظر یہ رہا ہے کہ وقت کی ضرورت اور اہمیت کو دیکھ کر کوئی رسالہ لکھا گیا ہے بجور چند اہم تصنیف مستقل تصنیفوں کے جس میں معرف القرآن ہے کہ جی جو اب تصدیف کی شکل میں آ گئی ہے پہلے ریڈیوی پر وہ نشر اڑتی رہی بارہ سال تک اب الحمد للہ کی شکل سے وہ ایک جلد اس کی چھائے ہو گئی ہے حکام جی القرآن پر میں نے کچھ لکھا ہے وہ دو جلدوں میں چھپ چکا ہے باقی جی تو اس تمام وقتی ضرورتوں کے ماتحت آخر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہر شخص کے زندگی میں کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے جس سے پورا تأثر لیا جاتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں کس شخص سے زیادہ تاثر لیا اور کس سے متاثر ہوئے سب سے زیادہ اور کیوں بھائی اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ جو جس ہستی سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ حضرت مولانا حکیم علامت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی جی رہا یہ کہ کیوں کیوں متاثر ہوا اس کا بیان کرنا آسان کام نہیں میں نے ان کے علمی کمالات عملی کلاما, کمالات اور ان کے ہر شعبہ زندگی میں جو صورتیں محسوس کی وہ دیکھنے کی چیزیں ہیں بیان کرنے کی چیزیں ہیں نہیں درست. کہ میں نے وہ چیز اور کہیں اس طرح نہیں پائی درست. اس لیے میں نے اپنے لفظ سب سے زیادہ جس سے متاثر ہوا حضرت مانا رحمتہ اللہ علیہ بڑی رایت شکریہ